بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ التَّعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْقُرْآنِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ وَحِلَّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ علم الله أنكم كنتم تقتامون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخجر ثم أثموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد یاتی روزارپنا دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ایمان بلّہ وحدہ ہو کا بھی ایک رکن ہے یہ <تصفح> اللہ <يَلَّهُ> رب العالمین کی عبادت ہے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ کار ہے عبادات کے بارے میں ایک بوٹا اصول ہے کہ عبادت اللہ محبو العالمین کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوتی ہے جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقۂ کار کے مطابق فر دیا جائے اگر عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول میں روزہ بھی عبادت ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ادا کیا جائے تہری ہو افطاری ہو یا روزہ دار کا سارا دن ہو اس نے یہ کام کیسے کرنا ہے تہری کیسی ہو افطاری کا اس کا طریقہ کیا ہو اور دن گزارنے کا اس کا انداز کیا ہو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے اللہ قطان فی رسول اللہ آسانہ لی من قانا یا رسول آخر کر جو بندہ اللہ تعالی یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اس احسانہ ہے آغاز میں جب روزہ فرض ہوا تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ افطار کر لے اور استاری کے بعد جب تک وہ بےدار رہے کھا پی سکتا ہے لیکن استاری کرنے کے بعد اگر اس کی آنکھ لگ گئی سو گیا تو سو کر پھر جب اٹھے گا تو یہ اگلے دن استاری تک کچھ کھا پی نہیں سکتا یہ آغاز میں ابتداء میں جب روزے فرد ہوئے تو یہ کیفیت اور طریقہ احتار تھا پھر اللہ سبحانہ خیالہ ہوا تعالی نے اس میں رخصت دے دی ساری رات چاہے کوئی سوئے جاگے کھانے پینے کی کھلی چھوٹ مل گئی کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کرو اور پھر ساری رات کھاؤ پیو روزے کی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی رات کے وقت نہیں جو کام روزہ رکھنے کی وجہ سے منع ہوئے تھے وہ افطاری کرتے ہی پھر دوبارہ سے حلال ہو گئے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ و شراکو مِنَ الب ابو مِنَ خیل <الْخَجَة> تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی حلال کر دیا گیا ہے تو تم ان کے پاس جاؤ اور اللہ نے تمہارے مقدر میں قسمت میں جو لکھا ہے وہ تلاش کرو کھاؤ پیو حتیہ نالقب القیق الب مین القیق السوادی مین الفجر حتیہ کہ فجر کی سفیدی رات کی تاریخی سے واضح ہو جائے اب اللہ سبحانہ ہوا تھا کا یہ حکم کھاؤ پیو حتی کہ فجر کی سفیدی رات کی تاریخی سے رات کے سیاہ بھاگے سے واضح ہو جائے اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی فجر طلوع ہو صبح صادق طلوع ہو کھانا پینا بند کر دیا جائے روزہ دار اس کے بعد کھا پی نہیں سکتا یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے اس حکم کا تقاضا ہے اور یہ اصل اصول اور قانون ہے شہری کا کہ بندہ کھائے پیئے جو ہی طلوع فجر کا وقت ہو اس کے بعد نہ کچھ یہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا بند ہو گیا لیکن شریعت نے اس میں کچھ رخصت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیتے ہیں تو ان کی آزان سن کے تحری کھانے سے رک نہ جاؤ کیوں سینادی بلئی بلال تعالی عنہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں فجر کے وقت نہیں وہ اذان کیوں دیتے ہیں ویرجع تاکہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ شہری کا وقت ہو گیا ہے وہ رج اور جو قیام اللیل کر رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں تراوی پڑھنے میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ بھی خبردار ہو جائیں اور اپنی نماز کو چھوڑ کے واپس آ جائیں اور آ کے کھانا کھا لیں سحری کھا لیں یہ بلال رضی اللہ تعالی عل کی اذان کا مقصد تھا یعنی وہ سہری کی آزان دیا کرتے تھے فجر کی آزان کی ڈیوٹی ان کی نہیں اس لیے فرمایا لا کم آدان بلا سر تمہیں بلا رضی اللہ تعالی ان کی آزان شہری سے منع نہ کرے کلو و کھاؤ پیو ہسا دیا ابن امتوملہ ابن امتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ اذان شہری کے لیے دی جاتی تھی لوگوں کو تحجد سے روکنے تراوی اختیام اللیل سے روکنے کے لیے کہ رک جاؤ اور شہری کاٹ دو عام طور پہ لوگ اس کو تحجد کی اذان کہہ دیتے ہیں یہ تحجد کی نہیں تحجد سے روکنے کی شہری کی آزاد ہے دوسری بات اس حدیث سے پتا چلا کہ شہری کے لیے وقت بتانے کا طریقہ کار کیا ہے روزے داروں والا نبی کے پیاروں نہیں ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کھول لیتے ہیں سپیکر اور پھر چل سو چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے آزان شہری کا وقت شروع ہوگا آزان دی جائے شہری کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع ہوگا پھر آزان دی جائے شہری کے وقت کا ابتداء اور انتہا دونوں بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا طریقہ کار موترف مطلب فرمایا ہے وہ دن آزام دے لوگوں کو پتہ چل جائے گا شہری کا وقت جائے گا. پھر آزام دے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہری کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں تو ڈھول پیسنے والے اور چمتا بجانے والے بھی آتے ہیں شہری کا ٹائم بتانے کے لیے کنجروں اور مراسوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے سہر و فجر کا وقت بتانا یہ مؤذن کا کام ہے وہ آزان دے گا وقت کا تعین ہوگا پروایا کھاؤ پیو حقہ کے عبداللہ ابن مختوم اور رضی اللہ تعالی عنہ کو دے وقان اور آنا یہ نابینا تھے لاہو اسباس کا یہ اس وقت تک آزان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو آ کے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے آزان دے دو پہلا حکم جو اصل ہے شہری وقت کے انتہا کے بارے میں وہ کیا ہے اولو وشراب ہٹا یا نالا فعیت الد عبو مینل خیت السوزی مینل فجر پیو ہٹا کے دل کا سفید دھاگا دن کا اجالا فجر کی روشنی صبح صادق رات کی تاریخی سے واضح ہو جائے یہ ہے بنیادی اصول اور قانون اب اس میں مزید رخصت ملی کیا کہ کھاؤ پیو اچھا کہ عبد اللہ ام مکتوم ان دیں رضی اللہ عنہ اور وہ اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں اب تو ہمارے پاس ٹائم ہے اور اس کے مطابق سارا کام چلتا ہے پھر کیلکولیشن میتھڈ اس کے کیا ہی کہنے کہ بس ایک بٹن دبانے سے پوری دنیا کے تمام سب شہروں کے نظام و اوقات آپ کے ہیں انہیں کہا جاتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے پھر یہ اس سے اوپر چڑھتے فجر کے لیے آزام دیتے یعنی دہلی کے وقت میں اللہ سبحانہ بعلی نے کسی حد تک رعایت رکھی ہے کہ یہ نہیں سوئی پہ سوئی چڑھی اور بس اگر معذرین آزان دینے میں دو چار منٹ تاخیر بھی کر دے آپ کے لیے کھانے پینے کی چھوٹ ہے جب تک معذرین آزان شروع نہیں کرتا آپ کھا پی سکتے ہیں بے دھڑک گھڑی کے منٹ سے کوئی مکٹ نہیں اچھا اب اس حکم کا تقاضا کیا ہے کہ جو جن آزان شروع ہو تو کھانا پینا فوراً بند کر دیا جائے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور لکما اس نے توڑا نوالا منہ کے قریب کیا اور اللہ اکبر کی آواز آ گئی اب کیا کریں اس حدیث کے حکم کا تقادہ تو یہ ہے کہ اس کو واپس رکھ دیں لیکن شریعت نے تھوڑی سی رخصت مزید دی ایسے آدمی کے لیے جس نے کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے سرمایہ ادا سمیا کما اور بس آٹھوں سے جب تم میں سے کوئی آدمی آزان کی آواز سنیں اور کوئی پیالہ پانی پینے کے لیے کوئی برتن وہ اس کے ہاتھ میں ہو نوالہ لکما اس کے ہاتھ میں ہو فلا پلا پھر سے رکھے نہ جو اس نے اٹھا لیا ہے کھانے کے لیے وہ کھا لے پی لے ہٹتا یا پوریا کھا جاتا ہو ممک ہٹتا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرے فارغ ہو جائے کس سے جو اس کے ہاتھ میں ہے سامنے پڑا ہوا نہیں شریعت نے جس کام کی جتنی رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس کو کھینچ کے لمبا نہیں کرنا چاہیے اسے کام خراب ہوتا ہے رخصت کیا ہے شروع ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسے کھاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جب تک ازانیں ہوتی رہیں کھاتے رہو پیتے رہو یہ کہیں نہیں آیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں حدیث کیا ہے ازان شروع ہو جائے آپ کے ہاتھ میں کچھ کھانا پینا ہے جو ہاتھ والی چیز ہے وہ کھا پی لو اب اس کے لیے ہیلا بھی نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ دیکھا ابھی موزن بولنے والا ہے منٹ ایک رہ گیا اب وہ کھانے کا وہ سارا سامان ہی بندہ اٹھا کے اور ہاتھ میں رکھ دے اے چلو اس کی تو رخصت ہے یہ کام نہیں کرنا معمول کے مطابق بندہ پانی پینے کے لیے لسی پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑتا ہے اوپر سے آداب ہو گئی وہ کھا پی لے اس سے زیادہ نہیں شیلا وہ تو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے تو آزان کے شروع ہونے کے بعد صرف ہاتھ والی چیز کھائی پی جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد ختم کھانا پینا بند کر دیا جائے کئی ایسے بھی ہیں آزان کے وقت آنکھ کھولی اچھا ابھی ازانیں ہو رہی ہیں چلو جلدی جلدی کوئی دو چار گھونٹ پانی پی لیں کوئی دو چار لطمیں لگا لیں نہیں اذان شروع ہو گئی اذان شروع ہونے کے بعد اگر آنکھ کھلی ہے تو آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں روزہ آپ کے فرض ہے وہ آپ نے رکھنا ہے بغیر جان بوجھ کے بندہ شہری چھوڑے یہ منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان شہری کھانے کا فرض ہے حکم دیا ہے تسارو سعین فعوری بارہ کا شہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اور فرمایا ہے نعما سور ممنی اتم ممن کی بہترین سہری کھجور ہے کھجور اسکاری کے وقت کھاتے ہیں سہری کے وقت بھی کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مؤمن کی بہترین سہری قرار دیا ہے طبی طور پر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں اس کو ہم نہیں دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موومنٹ کے لیے بہترین سہری قرار دیا ہے جان بوجھ کے شہری نہیں چھوڑنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہاں اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی وہ ایک اتفاقی بات ہے پھر وہ شہری اس نے نہیں کھائی تو کوئی خرض نہیں نیت اس نے کی تھی روزہ رکھنے کی رات کو وہ روزہ رکھے دن گزار لے ہمت کرے گزر جائے گا اگر کسی کی حالت بگڑ جائے زیادہ خراب ہو جائے روزہ پورا نہ کر سکے شہری جو نہیں کھائی تھی اللہ سخانا ہوا تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو بندہ بیمار ہو جائے یا مسافر ہو وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کر لے ہاں اس بندے کو جس سے روزہ برداشت نہیں ہوا حالت زیادہ بگڑ رہی ہے وہ افطار کر دے بعد میں روزہ رکھ لے لیکن ایک آدھ دن نظر بندہ سہری سے رہ جائے اور روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے صحت مند آدمی کی حالت نہیں بڑھتی تو سہری یہ اس کا وقت ہے اور اس کا طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہری جتنی ہو سکے تاخیر سے کی جائے جتنی تاخیر سے شہری کرو گے جتنی جلدی اسکاری کرو گے اتنے زیادہ خیر سے رہوگے اللہ تعالی فرماتے ہیں سلم شہری کر لی اس کے بعد روزہ تم نے پورا کرنا ہے رات تک اور رات کا آغاز اب ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہاروا ہونا غور فقت اختار جب ادھر سے رات آ ادھر کو دن چلا جائے اور سورج غائب ہو جائے غروب ہو جائے تو دار کی اس کا وقت ہو گیا شہری میں بجر کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنے کا حکم تھا لیکن اس میں مزید رخصتیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بھی آپ مؤذن کے آزان کا انتظار کریں گے وہ آزان شروع کرے گا تو پھر کھانا پینا بند کریں گے افطاری کے لیے نہیں تاری کے لیے بھی معذن آزام دے گا لیکن آپ آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں وقت آپ دیکھ رہے ہیں سورج کو غروب ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سورج کا غروب ہونا صحیح نظر آتا ہے وہ سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر دیں کئی وہ سورج کے غروب ہونے کو دیکھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سورج بادلوں کی اوٹ میں گیا تو کہا کہ غروب ہو گئے ایسا نہ ہو سورج کے غروب ہونے کو صحیح طور پہ دیکھا جائے غروب آفتاب کا صحیح مشاہدہ اگر کیا ہے تو فوراً اختیار کر دیں پہاڑی علاقوں میں وہ سورج پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تو کہہ دیا یہ جی. فہم ہو گیا ہے ایسا کام نہیں واقعہ کریں سورج غروب ہو جائے فوراً لوگ کھول دیں آدان ہوئی ہے نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں شمس فقط افطار سورج غروب ہوا روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا اور سہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو ہلکا کے سیدھی دھاگا فجر کا رات کے سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے انہوں نے دو دھاگے لیے ایک سفید اور ایک سیاح اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور ان کو دیکھتے رہتے جب تک ان کو وہ होना کا فرق محسوس ہونا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک کھاتے رہتے اور سفید اور سیاح دھاگے میں دیکھنے میں جو فرق ہے یہ فجر شروع ہونے کے بہت باغ جا کے محسوس ہونا شروع ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا کہ میں کس طرح سے کرتا ہوں آپ نے فرمایا ان شادی پھر تو تیرا سہیا بڑا چوڑا ہے انہوں ہوا سواد نہیں وقایا دن نہار یہ سید اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی اور دن کا اجالا ہے یہ سیاہ اور سید دھاگا نلکی والا یہ نہیں ہو رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ سابقہ روزے دوہرانے کا نہیں کہا جو اصل مقصد ہے یہ حدیث بیان کرنے کا اگر کوئی آدمی مثلا کچھ روزے اس نے ایسے رکھے کہ اذانے ہو رہی ہیں اور یہ لگا ہوا کھانے پینے کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اذان کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنا تھا تو جو کھاتے پیتے رہے ان کے روزوں کا کیا بنے گا وہ بھی فجر کے شروع ہونے کے باوجود اس کو دھاگوں کے درمیان وادے فرق نظر نہیں آیا تو انہوں نے کھانا پینا جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزے دہرانے کا نہیں کہا ان کی قزا دینے کا نہیں کہا ہاں آئندہ کے لیے منع کر دیا پھر ایسا نہیں کرنا پھر کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا اگر کسی کو علم نہیں ہوا مثلاً فجر کے فلو ہونے کا ہی علم نہیں ہوا آزان کی آواز کانوں میں نہیں آئی اور اس نے کھانا پینا جاری رکھا ہوا ہے اچانک نظر پڑی گھڑی پہ تو پتہ چلا تو گے تو دس منٹ اوپر ہو گئے ہیں ہم ابھی تک آپ ہی رہے ہیں یا کسی کو مسئلے کا نہیں پتا وہ یہی سمجھتا کہ بس اگانے ہونے تک کھاتے پیچھے رہو تو جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا جب پتا چل گیا اس کے بعد پھر ایسا نہیں کر سکتا لا میں جو اس نے اس طرح سے کر لیا اس میں کوئی مظاہرہ اور خرچ نہیں اسی طرح روزے کے دوران بندہ بھول کر کھا پی لیتا ہے صفا ہو اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں اپنا روزہ پورا کرے بھول کے کھا لیا جان بوجھ کے نہیں جان بوجھ کے کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو شہری اگر تاخیر تک سا دیر تک کرتا رہا لاہج ہی نہیں کوئی خرچ نہیں روزہ اس کا درست ہے اگر جاننے کے بعد علم آ جانے کے بعد وہ ایسا کرے گا تو پھر حرج ہوگا افطاری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کانا یو پی رو اللہ روا باسن تر کھجورے کھا کے روزہ افطار کرتے ف علم فلا فلاث تر کھجورے نہ ملتی تو خشک کھجورے کھاتے ف علم یجت اصل مما وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ بھرتے کماوات رسابات حسابات عربی میں اس کو کہتے ہیں جما قلت یہ دس سے کم پر بولی جاتی ہے یعنی افطاری کے لیے دس سے کم کھجوریں چھوارے یا دس سے کم پانی کے گھونٹ بھرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری ہے اور ہمارے یہاں افطاری کیا ہے دسترخوان پہ جگہ ہی باقی نہیں بنتی افطاری کے لے کر انتہائی مختصر فطور عربی زبان میں ناشتے کو کہتے ہیں ناشتہ فطور یعنی جو افطاری ہے یہ آپ کا کھانا پینا نہیں ہے یہ محض ناشتہ ہے سارا دن آپ بھوکے پہ رہے ہیں آتے رگیں خشک ہیں چند ایک کھجورے کھائیں نہیں ملتی تو چند گھونٹ پانی کے پی لیں تاکہ آپ کی رگیں سار ہو جائیں آنسیں نرم ہو جائیں اور مردا جو ہے وہ غذا کو حدم کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے کچھ غصے کے بعد پھر آپ جو مرضی کھاتی ساری کریں مختصر سی مسجد میں آئیں نماز باجماعت ادا کریں اس کے بعد کھائیں پیئے رات ساری آپ کی روزہ دار نے روزہ رکھا ہوتا ہے سارا دن اور مغرب کی نماز میں تکبیر الا رہ گئی کئیوں کی رقط بھی رہ گئی کیوں افطاری کر رہے تھے اللہ کے عموماً باقی سارا سال نہ سے ہی کم از کم رمضان میں آزان اور اقامت کے مابین بہن تقریباً دس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور یہ بہت وقفہ ہے تو اس ساری مختصر چاند ایک کھجوریں کھائیں اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ اور وہ جو کھجورے ہیں وہ آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے انرجی کی وہ پوری کر دیں گی روزے کی وجہ سے اگر کوئی جسم میں تھوڑی بہت کچھ کمزوری پیدا ہوئی ہے تو اس کو یہ چند کھجوریں ختم کر دیں گی اور کھجوریں کھا کے اگر آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا کرنے سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر چست اور فٹ محسوس کریں گے میڈیکلی طور پر اس کے بہت سے فوائد ہیں خالی پیٹ یک دم زیادہ نہ کھانے پینے کے اور جو آپ یک دم وہ کاری کرتا اور جب منہ کو لگایا اور اس وقت تک اتارا نہیں جب تک ختم نہیں ہو گیا پھر اس سے ترابیاں نہیں پڑی جاتی ترابی کے لیے قیام الل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دو چار دفت پڑھنے کے بعد اس کی بف ہو جاتی ہے تو وہ طریقہ ایک اور اپنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اس کی بہت سی حکمتیں اور بہت سے فوائد ہیں تو شہر اور افطار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ کار آپ کا اسبۂ حسنہ اسے محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ روزہ ہے عبادت ہے سہر و افطار عبادت ہے اور عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا یہ ضروری ہے من عاملہ عمل امرنا تو جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ کام رد ہوگا اسی طرح شہری شیرے کے کاری کر روزے دار کا سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <سلی صلی اللہ حاجتن> <سلی دع تعمح و شرابا> جو آدمی جھوٹ بولنا اللہ کی نا پرمانی والے فعمال کرنا نہیں چھوڑتا اللہ تعالی کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بھوک ہڑتال اللہ کو نہیں چاہیے یہ بابڑا والوں کے پاس بجلی کی کمی ہو جاتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کمی پوری کرنے کے لیے اللہ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہے پھر تمہارا دوپہر کا کھانا بند کر کے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا دن ساری رات سارا سال کھاتے رہو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں روزہ رکھوانے کا مقصد ہے اللہ اللہ کو متخون تم مستقیق پرہیزگار بنو اور روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے اگر اجتناب نہیں ہوگا تو اللہ کو حاجت نہیں ہے تمہارے بھوک پیاس کی فرمایا کم منفا عمین لئی صلاح منفیام ہی عید الش کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک اور سیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ کم منفا عمن لئی صلاح منفیا میں ہی اور کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو قیام اللیل کے نتیجے میں شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا راتوں کی نیند خراب کرتے ہیں جر نہیں پاتے اجر ملے گا جب اس کے تقاضے پورے کیے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھ کے گانے ڈالیاں لڑائی جھگڑا جھوٹ غیبت چگلیاں جھوٹی قسمیں فراڈ دھوکا تب جاری کوئی فائدہ نہیں روزے کا اور ہماری نوجوان نسل جیب میں بلکہ یہ میں نہیں کہنا چاہیے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون 3G 4G انٹرنیٹ کی سہولت میسر سوشل میڈیا سے بھرا ہوا واٹس ایپ ٹیلیگرام انسٹاگرام ایمو فیس بک ٹویٹر اور سارا دن اسی پر ہاں جو حالت اس نسل کی موبائل کے ساتھ ہے یہ کیسی قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے نماز کرتے ہیں سلام پھرنے کی دیر ہے فوراً دیر سے موبائل نکلے گا کتنے میسج ہیں واٹس ایپ کے ایک گروپ میں بندہ ایڈ ہو جائے تو سو دو سو میں اپنے آپ ہی لوگ ایڈ کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے سکرین آف پر کے پھر آن کریں تو پتہ چلتا ہے نائنٹی ہنڈریڈ نائنٹی نائنٹی نائن پلس میسجوں کی لائن لگی ہوئی نو نو ہزار تک کے میسج منٹ میں من بھر جاتے ہیں اور یہ سارا دن انہی کو پڑھنے میں اور آگے فارورڈ کرنے میں لگا ہوا یہ کوئی کام نہیں ہے رودے دار کا رودے دار کا کام اللہ تعالی کی عبادت ہے قرآن مجید کی کھلاوت ہے گناہوں سے اجتناب ہے اصل میں روزہ یہ تربیت ہے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی دیکھیں گرمیوں کا موسم ہے لمبے لمبے روزے ہیں دوپہر کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے حلق خشک ہوتا ہے روزہ دار کیا کرتا ہے وہ سب کھانے میں جائے گا کنڈی لگائے گا اکیلا تنہا ٹوٹی کھولی شابر کھولا اسم پہ پانی بہا رہا ہے اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا اگر کوئی دو چار گھونٹ پی لے پانی تو کیا فرق پڑتا ہے دیکھ تو کوئی نہیں رہا کیوں نہیں سیکھا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اس کو پانی حلال ہے صاف ستھرا ہے ٹھنڈا ہے میٹھا ہے لیکن جسم پہ بہاتا ہے حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیوں اللہ کا خطا ہے اللہ کا حکم مان کے ایسی بہترین چیز تم نے چھوڑ دی ہے تو اللہ کا حکم مان کے خدیف کاموں کو بھی ترک کر دو یہ تربیت ہے روزے میں فجر کی نماز میں آج کل مسجدیں بھری ہوئی ماشاءاللہ اللہ رونق بڑی لگی نظر آتی ہے باقی گیارہ مہینے کدھر ہوتے ہیں کہ رات کو لیٹ سوئے تھے صبح جاگ نہیں ہے حالانکہ رمضان میں تو عشاء کے بعد ترالیاں بھی پڑھنی ہوتی ہیں اور پھر فجر کی آزان سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے اور باقی گیارہ مہینے ایشا کی نماز پڑھو سو جاؤ اور فجر کی آزان کے بیس منٹ بعد بھی اٹھو تب بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ رمضان کی راتوں میں رات کو ایک بجے بھی سوئے تو صبح ڈھائی بجے اس کی آخ کھل جاتی ہے کیوں اس کو میں نے اٹھنا ہے شہری کھانی ہے روزہ رکھنا ہے شہری نہ کر سکا تو سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا فکر ہے اٹھ جاتا ہے یہ ہجس پہنتی ہے اللہ تعالی میرے مضان میں کہ دیکھو یہ جو تم کیسے ہو کہ آنکھ نہیں کھلی ہاں انسان ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران ایک مرتبہ رات لیٹ سوئے تو آنکھ لگی رہ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا سورج نکلنے کے بعد آپ نے فجر کی نمازہ کی انسان اسے اس سے ایسی کمی ہو سکتی ہے لیکن روزانہ کا ہی یہ معمول بن جائے اکثر ہی اس کی آنکھ نہ سنتی ہو یہ تو کوئی انسانوں والا کام نہیں اگر بندے کو فکر ہو تو وہ لیٹ سو کے بھی وقت پہ اٹھ سکتا ہے یہ خجص اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے رمضان میں اور عذر جو باقی گیارہ مہینے پیش کیے جاتے ہیں ان کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ سب بکواس اور فضول قسم کی عذر ہے نیت ٹھیک ہو تو تم فجر کی نماز باجماز پڑھ سکتے ہو یہ رمضان کی تعلیم ہے تربیت ہے جو رمضان کے ذریعے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ ماہر بھی